اور تو ایمان ہم اور محتم جو مختلف ثابت مرجیوانی اور اپنا چاہبہ جسود متلکان مزارات لئے لئے اوزی حدیث محلی سلال پیش گئی جسد تعدیوں کو زبابا پنات گئی دا پار جواز اوزی سلال جواز لائے چہر کرا دی زمیداری دا پارا ممنوع جائشو ردا خودر خودر جائشو سادک اس بھی تیمانواری دی چہر دی لئے پارا ممنوع جائش کی گئی ردا خودر خودر خودر جائشو جائشو اکنالا جواز اکنالا الارم بین حرص اور دیر فارا جائے شروع جاہر کنا ممنوع جائے شدیر فارا تو دلاث ازام جائے شروع دو انجلی سللاتا اتنا اتنا جواز اتنا کل بین الحرس جواز زساپل زسپید پسد دہ اور وہ ذکر کیانا بیورا فالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسا کا کل بان فا انہو ینکسو من کنکل یومین من عملی جاہت اس پیوس آتا انبیلاز الرسید تمیگی دو حر رسکت عمد لقی تبدیل باد کر یاد پید باز دا اختلاف دا اختلاف دا دا کم سے اشتراک بخار کی شادی رات یاد مجھے جو تفیب تھا تقفید تشجید رائے در مصرح و مصرح و مصرح و مصرح انتقاض تشجید تقفید ایک اول وحل کو حکم کرے با قطر لکلاب کو اللہ او بانی اس لئے مغرد جب کور قطر ہے ایک حکم او جنون موت یا اللہ وسط بے زید امتی ججر مالک کو ملو کلاب حتنان چبے جواس مرائے لباس انواعوں سراجح دعا اگل تشجید رائے حکم کرے وہاں تنقیص لکلاب بانی حکمت شاری مر کرے دا تے انتقام دا امر نہیں ہو تو مارو مذاق چھے تے انتقام دا, دا جی واسطے اللہ تو اجر کی راضی تو مدان راجندرا جی ماسیاستر بکور کرے اب نماز پرستو دے او دالی رات کو خیر و برکت چا لو دی دا سبب تو ارا ازرا دے خلق تے حسن مسافر دا. غرماتات ہے انسان سبب zarar khalq ko sabab-e-nuksan dajal de. Sinaron de jawajina jin se har cheez ko ho gari jawajina jasad tawaniuna jagat sabab-e-najasat do guri aur sabab-e-najasat do jawab mein gaye sabab-e-battal salat gar de la hukum de nahi to ke tan جاہل کلا غیر ممنوع جادو کر دے لو ذو حد بان حلق در قورازہ جائشب الا قلب ہر دن اوس بیچ ساتھ نشرف حافظ فسل یار قال سرو قال می دیری ابو ذر جانبی اورنا صلی اللہ وسلم نہ بدری مسنداکر قلب غنم اوس بیچ ساتھ چیز باہ حفظ دگڑے بیزون او حد جیہ یار او شہیدن سے دیتی کہ یا پھر ساتھ چیز اور ہر وہ دین نبی ہمارے تام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نبی نے موشرد اور نفائی فاظت سارو کی انہیں زفیدی دفاع نہیں ساتھ رہے لکھر چھٹی سٹھر دفاع ساتھ رہے مرمز کا فکر خرج دائی یار جنگورد دفاع ساتھ رہے لکھا امنا اور کلاب اچھ ساتھی لاؤنی آن حضر اپنی دوز پینا فائی فاظت نفصل کی انہوں ان خواب سے ملے کی نفائی فاظت دفاع سارو کی لنا مراد معاشیہ لکھا سینی بلا دورتن ساتھی لکھا امنا اور کلاب لَقَسَقْفُرْ لِوَمِن مِنْ عَمَلِهِ خِرَاتٌ حِمَّتَ ذِكْرَ شُقَوْتُ تَعْتَ سَمِنْتَ حَاظَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا اتنا سُکِعَنُوئِ مَنَ اتنا عطار دے دنے بھی لسن قَعَلَئِي وَعَبْلِ حَاظَ الْمَسْجِدِ وَوَا قَسَمْ مِنِ فَرَقْتَ اللہ پیدا کرے مرنا بھی نہاسط حراسات تفارا میں دیکھ رہا ہے کہ نبی حرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بے نوارے کہ منا اللہ بترہ دینے سو رخ و بابا نکمئی بانے تاکم ذکر مرس بانے کی دوارا ان تفتت علیہ نوے گثر دیتا فقالوی لغائی لم اقلق لحاظ آزر تورلی تفارا دا فیدانے دا ان اسخ قصد زمان تورلی تفارا دامانے دوشی رکوت دینا جائیئے از ما اسخ قصد رکومنے دے بلکلی الحراسات د انتظار بارتر بارن چیوی جائز ہے لن مخلق لحاظا جنے پیدا دفار درقوب خلق تو اللہ پیدا کریں دفار در حراست کل ہوئے اور پیدا شو لحراست در خلصے جائز خلق تو للحراست او انبیل سمامان تو بھی ہیمائی ماناڑ پلے تک فرنو کو بابانی لیکن اللہ خادر دے پہے بانے چیز سندر جو حضرینم سا خبر ساجرہ ہو جی اجماع عامن تبہ اب دی دیوان کے حضرت اللہ صاحب اب بکر عمر آگے ذکر کہ وح حضرت زیبشادن انہیں اوشن میں فز یوراد دغابین صبحی او ذاتوجین پیتن فالوکه میکی قال <سؤال> بنیشری بینو کوجه صدر وگان محمد وراش اماجر جی فکرو کیدا صبح مذافات نہیں وجیدنے کمبال دختو یاد وجیدنے شوہ مندا یوم صبح صبحی زموار حفاظت پورا د حکومت د وگان چودا روی اور وچین میں پرکے پا دی غیر زبانا آرمی اولی بیر سلام آمد سبیم آئمان وڑی خیلو کا تقنم دے بانی کہ اللہ قادم دے فتر کنم دے و آنا تو مانی آنا و بکر و عبض و عمر آلو و ماء حمائی فی القوم اب وقت عمر خدا موجود دو دا قامل یقین دنی بیر سلام آسلام کی امان دا گئی بانی او پسیدت دا گئی بانی جس سنی بیر سلام کی اس آخی دنی بیر سلام ذاتی مقصد داری اور ان دارع الدین ما ودا نہ کو مظاہرات کے مساقات کی دعہ ایجاب قبول کافی کی مول تذکرہ سے استعارہ اکلی و غونت کیو یوسرے ان مالک غزل کے مالک ضباب کافی ہے ضمان قرہ مشاق تھا عام ضباب اور غیرہ یا ہے ضباب نے قبضہ کافی ہے واہ مت قبضہ عام مشاق تفصل کر مت شکیہ فی سوار ہمถมศึกษา شریعت سے پیداوار کی ہمے ہوگی ادھر آوا اجازت کی رضاج پریمان رضا کافی لفظ سموتر مساقات سموتر اور داریاں یع گزارا ثغامہ کے زیادہ تر میں نے نو بنا ہوا ہے حضور نے میرے ساتھ گھیو نے دار مصطاب جہاز الکلیات او انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم بیاننا بنافین تصدیق کروں گا میں دروں کی دعا بنایے بیعکر نبی صلی میں دعا تو سکوں دعا بنایے زیر پر کی دی فاضل کی نہ محروم طالبا دقوم الملانصار فتتولن الممونۃ تتقاسب قافش زمین درمیان اے مہاجرین اعیدہ خطاب تم شطبق اور کاف رکا وئی اور فداوان کی مشارکیت وہ نے کے ثمر شریک متکاسر پیداوار پھلوں کی قالو سمیلہ اور کاف شجر الو اللہ کا اللہ کا شجر الو اللہ بارہ ترکول دو ان کی حدیث ابو داؤد روایت چاچا پہ رہتے لگا اللہ میں نصرت کہلن تو ز معلومی چلا متضمن من اعلان رجنت ابا شلت الحرم مراد متضمن یا شلت یتیم مراد جنازہ سر پہ تابوت سوار اطر شجر الو اللہ کا جواز شجر الو دان جان دا. ریکول دو نو اور ریکول دو کجرو دان کا دا دفاع باغ رہا ریکول دو نو اور ریکول دو کجرو حضور صاد وقات املن من اساسا کہ جننا جن دور میں پیشا پستان تبع sejarah ka haram auza marj haram to madina pe sha haram meke amaru tarebe salam bin nahl fakatan alfarad man ka hind bilad madina ki waqt tha wali hada taram mutawassit mara ka taram dar ya daba bana dilo rab dilo ani nadi purjan nawharah purjan nadi wa ذہ جائے صاحب یہ تقریر سیدہ ان لو ہر غرب لا بنا زیر دی زیر باغول بنا زیر وقف احیال بیراضا بھی باغول بڑے سے بیراوے دا رب لا باول کون بیرا وا ان لا در دار بار حساب ہے اوپر اوپر کرے وہ کرے تھا سبحان اور دل <سؤال> ہارا تا اور عزت و لب سماوات نے نوے گور وار کو چتا جو دپرو باجین سرا نو رات نشی کو نے وہاں اسانتے پھوسل آرام بری دیوانی ہری کونڈل گیرے دمتتی رواسیزل تو میرا کام کی جو فور ور دے ور جائے اور ہماری عطا کر اللہ کرمائے ایاص صاحب انا اللہ درائی تنور نے خالی جو قرارنا کرے راہ اقراض جواز یار کرے کراد ازاب سے ہے نے اور کنے چہ مددل مذارات کرے خلا میں د فصل وہ با ہی نے ولی د فصل بدری گئی زدن ہے ولی با دام گزارا تبائی د مزار مقام خاونی تلی کری. یون نے وہ کرے وہ کرے محمد مصطفی مدخلف مشرق زبانی بیان رکھیں تا پرانے میں بلکہ انہوں نے رکھیں دا ترتیب نو فاطمہ لیکن جواب زکات سے شمار میں نہ ادین حتباب لا ترجمہ کہ قلنا افضل المدینہ مزران من جاء کے بل من جاء کو زما میں اہل باہ ماندہ کہ مزران کے زمان ترقہ دو مزارات داو شمور کو نظم کا بن ناحیتی پیو جانب کانی پیو غیثے بانی درزم کے نمسم مند چمائی نہیں یہ جیت باٹی پسر سا دمارک درزم کے سید العال اور نور بنزمی دار رضا و فامیم صاحب و ذالک و فامیم مائیو صاحب و ذالک و فامیم مائیو صاحب ربما سا دی اور ربما کنا لکھ تقریر بڑا لکھ ترسیل ہونا دی تقلبہ مصبت پر سیدو میں مع صاحب ظاہرہ کرام سے مدرس نے حاضر نہ رہا تھا دنگ نہ ہے تا انور احمد کو بچا دے تھا اب کنبہ کو محمد صاحب ظاہرہ کرام سے مدرس نے غرم کی نفسا ظاہرہ رہا شو ویسے مزار کا دلاہیہ رہا کہم کتاب ذو سید الاضفاب عبدالغاوت فاضل شو مداب کلہ نے زاجڑہ تو یہ الو تبا سنا ابویدہ اعظمہ کو سب تبار وجیک نلا تھا تنہی الى رضیت مسرات اللہ سلطان انہینا متقن الذالک المضارع من شمنذم المضارعات من عام الذرات سے بحث تھا کہ من و اما ظال البرم فرمتک نمذین الا وقدان یلمروات تک مضارعات مضراوجہ ذاب میں سے تم نال نے باہر جاب ہو تو فرمتکنا بنو موجود صدا وقت ان دو کہ ذام مضارف نو باب نظرات کی نشاطیوانو یہ وقاتک مکنا خانہ دار پر مکہ مدینہ کا رسیدا معاہدی سواردہ کو پاہ رہا جواب دے مداز کو کنی و بانی احبیہین پر سلس باری فروا بانی بحثت معاہدی سن ماہو ما خرجے لکنگ معاہدی اکردے اختلاف مذکر کردے ساتھ اکردے صاحبیں اودار آئے دے بخارین دے احمد بن حنبل عبداللہ موسود رنو برن صاحبات تابین جائے دے چناف و واقعی دے نور مسائلہ دے کی معاہدی بخارین دے کرکی امام ناجائز میں جمہور امام امام مستقل, مستقل مخصوص ما بن مدینہ چاہر لبیتی حجرتن اللہ ازرعون آلہ سرس و ربع مجھنگی یو کور حجرت پالانو یہ دول مہا جنیزہ کون ازرعونہ بسر بے قائد مزارت بے قائد خصوص بارے قرم بانے مزارگی خصوصی طرقے کڑے خصوصا زارع علی و سعد مالک محمد اللہ و سود و عمر بن عزیز تابین شروع شو عمر بن عزیز والخاسم محروع و آل عمر و آل, آل عال داران وقالات الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کون تو شارک عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم زمان شرکم دارت الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمک بہا مدرعات شرکہ بانے کاؤں دارت جواب وحامر عمر اللہ سالان جا عبنی انگل دہولی عمر نوخر قدرہ فدے بانے عمر بالبزر ودتخم راو انتخم دزر طرف نو منعندہی فلہ حشتر بیبانی موی وہ جاہو بیل مجھبت بیلے میں چھلی زمیداروں سے سخماری ہو کر انہوں کا ذاوہ خادی نغیر کرمے دمر دمر دمر دا وقال حسن لاباسا انتہ کون ارز الیاحد احمام فین فقان جمعان مزارات مزیگوئے لگی کی مشارکت کو رہا دی دیو نسمت کوئی دبر طرف نعمل کی مشارکت رہا دی نشن باک چویز مکہ دیو تند فارا دیو قسمت کوئی فین فقان جمعان او خطر کی دوارا کے امل دوار شریک کی وہ بے کار زمین اللہ کا زرع ہو لگے گی و ذمہ دار کو چلانے نو کا کاروچاب شریک ہوتی عین ثکار زمیناں خچے پے بانی اسے اماں کھا ڈک ہو بین اماں کم مزن چا درمیان کی میں شریک کا گا اپنے نسبت کو میں سرک برابر کا تو ہی امام زہیب کا جائے سو وقالا وقال حسن لاباس عائدن قدنا لنث تیخ مزارد کی راوٹ نشتر باگ چراٹول کی مالک پینی بماندی اجناو شیر آٹول اگل چراوٹن کی مالک چلا پانی مالک کرنی شویدی پنبا او اگر آپ انڈی پانی سب دمارک بزمی کیوں نہیں سب دیدی احناف دامن ہوئی دارگرس چرا دی زکداو عمل نے مزارت پر جائز مذاق منع ایذان منع ہوئی قضاات تو اجرت دے رسول جے تھی میں سے جبری سے مدار جائز ہے جائز ہے عمل کی تو مزارت بارے اور مذارمت بارے مذارمت کی تمصل تمصل سے شریف ایسی ہوئی تے چلاواو وہ جد آردہ جا غیری معلوم دے جنی صور صور صور را دے وہ جد غیری معاینہ باریدہ زکیر دا خیل جایو شنا لابا سجد نل قطن اللہ اللہ سب سیرین وعطاور حکم ودوریو اللہ لابا سجد دے صور صور صور صور صور امراس پانسی دے تابید صور صور صور صور صور صور صور مجازن دے تو ان کے ساتھ اپناسی دے ان کے ساتھ اپناسی جو لاعتبا سوس سی آفر وبانے گنس دیو کاسی جناب دیور کی دینہ کبرہ ہوتا نہ دریمہ صاحب کے ساتھ اور المحسن کے ساتھ لازم تو مزاج چاہیے تو جدا جائے تو مزاج ہمارا بھی اندازہ نہ ہو قدم قدم افض دے دو حجرت دقلامن لا با سیدۃ الصبر تو یازیہ کو مزاجات دے جاسے او مزاجات و رحم و قال امر لا سر دھابا جائزار احناف کی کئی بچریدار صورتوں کو پنجدین سے لازمی کے حوالے سے کلا اجارہ پڑے کے تاون تو اجارہ ثوری دے بیکراں بندے کی اجارہ شروع شروع جواب دے ماں حضرت خبن پر مودی کر جوابات دی جوا جاماری موتا نے جو جا جامیا وہ نبی نے samt طالبیا قریبی دا سر و ستا لاغامندن خےبر نہ جو محمسو وہ محمس جو اویلا تھن چھ پاو لوکین تمس طریقے سلاگی اور خبر میں جان دا سر و ستا اتیا وستا گجری وشل وستا ورشی وتا سماور تفین کلہ نبین سم پاس یہودی وشل دا وذ ہمیں تفصیل پر کونو کلو مارکان تفصیل قمر نظم کی خیبر با خیرا جوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغیلہ قمر رسل و ثقون كونیش تیار تیار تنم قامت نبیا ببیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی تیار و کیا یوتا نو نری او بو اوزمتا رجل قوداری جک مبلی داور پیش علم جیا سر کو کرے سر وسط کا ممکدار معنی محمد ताल बंदन की हुई अब गला का तैयार ठादर कबरे से जैसे सलवा सकज हजक वसन गजुरी या वसंग भरम से वसुनी महाब्रजनी इसबक मुखाटन का आफसल नराचेला अनोर मुंद पूरा तरमची गोरे दास ठाकरा का साबा मबिन हो मबिन हल्ला जो سب تیار پہنچا اس لئے شرط کی قرون اپنی مضارف کے نظام مضارف سیدے کے سینے سے دو احرزوار مسل سید تائین تاجرز ضروری نے ہوئی محرمی کے دا چھو مفتاص بخاریم دا پرزبانی تائین تاجرز ضروری دے سوک چھو مضارف جائیں دے احناف کے سن روید امام پاہنے صاحبین احمد بن حمد شعبی موالک یہ آگی تائین تاجرز شروع کی شروع کن مقام کی فکر کی, دا جل جب کی فصل رسی گی دائن کی دا دا مدع دا کی خزر سپاہی کی معیشت دو دو بے مزاحت حاصل دا دا ضروری تھی حقم قصانچ تائین تاجت ضروری امام ارزال خیبر بانے افضلات پشکی جتے ذکر نشتے دے آمالنبی آم اسم خیبر میں اخرجو تائین نشتے دے ذکر اجل جواب آدمی ذکر مستزید کا آدم دردے ذکر نشتے دے ذکر جداری نوی باب راضی یہ رواب مناقات کئی کہ تائین لوکہ نکر روکو ماشا نغی مطلب نباز بکرائی جو غدود اکیدار جدار دے ذکر مستزید آدم درندے محمد تا تاجدیج لاجے کل یمل کال کرے تاج کل وہ تیر سین تاج ایسا پے دکھی باو ہو گیا تا تن عارف نہ چلا تے کہا گیا قرام اولے تو چلا ملا جام مکہ میں کھانا نیا گاؤں میں نہیں رہا با بلا میں ذکر تو اچھا رہے تلا باقی دار میں تو حضرت کی سید کی مالي او جوان اشاره در چابه زمانه اردشکم خاص ضرورت نکمبو کي ذکر ڪيو رسول الله و درتن مخابره فرمایا مخابرم عبارت مذارات ته ديك اقراء ورد به حثه المعذ المقام مما خرج مما خرج فدي مذارات المقابره ولي کي يادته وجه چاوالا مامرا په خيبر کي داشو خيبر اول جي داما مر شيوه په خيبر محفوظ ته یا ذو قبر لما اپ کو جو قبر ہے سید ہوئی بلکہ اقراد وکنا بہ حتہ معینۃ یا ذو خبار لما اپ کو جو خبار نہیں اپ تو دیکھی دیکھی اقراد اودوجه تظیم اس اپنے کو لے مقابلہ او زین آلم تقلق و نفتہ مسئلہ بانی پرزہ مسئلہ کم علموہ دا مزارات اگر تو اپنی اباس و نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نانہا اگر وہ تنمیزی کی تنظیر سے رہے لم یو حر رہے نبی اللہ السلام دلی تحریم لنے اکڑے اندانہی تحریمین دا نہیں تنظیر دا, دا مصددار جو لم یانہو انہی تحریمان لکت روات تنمیزی تنظیر سے رہے لیکن ترتیب ور ہے نجلس سب کا گمر ڈین وی جب پنن سن بارے وقار کی حالت یہ طریقے سے اور اقراب وaleph لاذر کی اقرام ولا بالقال رسول نبی علیہ السلام ايمنها احدكم طاول قال اللهم من اي قذانے دا ترتیب ہے چا ہے عمر حاور قول نے شی بلا ایوازین توار کی اور تھا ظہورون تاج مقام ایوازین بے عزت و با منت بری میں